ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمدن صلی اللہ علیہ و علی وسلم وک اللہ محد وک النار وک اللہ ولاد بلیم من شعیت من حمزی ونفی ونفی بسم اللہ الرحمان الرحيم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 انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا بلذل كرمه وهئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله اج 2 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ایٹی فور کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہم صورت النحل کی آیت نمبر نائنٹی ون سے آن ورڈ اسٹارٹ لیں گے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوفیاح اللہ اور پورا کرو اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اسے ادا تم جبکہ تم نے اللہ کو قول دیا عہد کیا اپنے اس عہد کو پورا کرو دیکھیں ایک عہد تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواز سے لیا تھا جب ہم دنیا میں اس جسم کے ساتھ نہیں تھے اللہ کے ہاں روحوں کی شکل میں اللہ کا جو بھی ایک کولڈ سٹوریج ہے اس میں تھے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا تھا الست بھی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا قالو بلا ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالی نے توحید رکھ دی اس کے بعد جب وقت کا پیغمبر دنیا میں آتا ہے اور لوگ ان کے ہاتھوں پر اللہ کی توحید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر چونکہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا عہد ہے تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے جو اللہ نے عہد لیا اس عہد کو پورا کرو سورے بنی اسرائیل میں جہاں ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے لہذا جب آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کوئی اسے قول دیتے ہیں اسے پورا کرنا ضروری ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جائے اور اس میں بھی ظاہر ہے اگر آپ روٹین سے ہٹتے ہیں تو پھر حقوق علی بات کا معاملہ ہے وہ اسی شخص سے آپ نے معافی ترافی کروانی ہے باقی یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ کوئی کال کسی کو دیتے ہیں کہ میں فنا جگہ انشاءاللہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ چکا ہوں گا اور بعد میں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پہنچے نہیں تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بات کی تھی میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا یہ اکثر آپ نے سنے لوگ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ نہیں بولا تھا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا یہ بہانہ آپ نہیں لگا سکتے ونس آپ نے جب کسی کو زبان دے دی اس کے ساتھ یہ بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ شرط صرف قسم کے کیس میں ہے جس قسم کے توڑنے پر کفارہ ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا مستقبل کے کسی کیس کے بارے میں تو وہاں پر قسم ٹوٹنے پر کفارہ اسی صورت میں بنے گا جب کوئی یہ لفظ بولے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کروں گا رہا عموماً ہمارا آپس میں گفتگو کرنا جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا یا فلاں وقت میں گھر میں اویلیبل ہوں آپ مجھ سے مل سکتے ہیں یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں اس کے لیے جملہ نہیں بولنا ہوتا میں وعدہ کرتا ہوں اس لیے دیکھیں اللہ ترف ہمارا جب تم کسی کو قول دو تو اپنے عہد کو پورا کرنا ہے. قب المان اب آدا تی اور اپنی قسمیں مضبوط کرنے کے بعد انہیں مت توڑو وقت جال تم اللہ ہلئی کم کفیلا جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی ان قسموں کے اوپر گواہ بھی کر چکے ہو یعنی یہ عہد اور پاسداری سے اگلا ورژن ہے کہ آپ نے نہ صرف کسی کے ساتھ عہد کیا بلکہ اس پہ اللہ کی قسم اٹھائی اور یہ کہا کہ اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں میں اسے پورا کروں گا یعنی یہ سپر کمٹمنٹ ہے ایک تو صرف قول دینا اس کے بعد اللہ کی قسم اٹھانا تو اللہ کو گواہ بنانا یہ پھر اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ نے اپنی اس قسم کی حفاظت کرنی ہے ان اللہ یا علم تفاگون بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو قسم کا تفصیلی ذکر تو میں سورہ المائدہ کی عائد نمبر 89 کے کانٹیکسٹ میں کر چکا ہوں کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے قسم اور منت ان دونوں کا کفارہ ایک ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ منت توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ پرانے حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا جو آج کل تو افسلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یا تو دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے لے کر دینے اور اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر مسلسل تین روزے رکھنے منت توڑنے کا کفارہ بھی یہی رپورٹ ہوا ہے وہ مسلم شریف میں ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا اب قسم کی ڈیفینیشن کیا ہے قسم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کسی واقعے کے بارے میں کمٹمنٹ کوئی کرے مثلاً اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا اور آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی لیکن آپ ماضی میں کچھ کر چکے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلاں جگہ نہیں گیا تھا تو یہ قسم نہیں ہے یہ ایک جھوٹ ہے جو آپ نے بولا ہے اور اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں صرف توبہ قسم ہمیشہ فیوچر سے تعلق رکھتی ہے کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا جب آپ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا ماضی کے کسی واقعے میں شدت پیدا کرنے کے لیے اپنی بات کو منوانے کے لیے کہنا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا جبکہ پتا ہے کہ ایسا نہیں تھا تو یہ جھوٹ شمار ہوگا اس کا کفارہ نہیں ہوتا یہ ایک جھوٹی قسم ہے اس طرح کی سچی قسموں کے بارے میں بخاری میں آیا کہ سچی قسم بھی اگر کوئی دکاندار کھاتا ہے تو مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی سچی قسم کے اوپر جھوٹی تو چھوڑ دیں باقی یہاں پہ جس قسم کا ذکر ہے وہ زیر مستقبل سے متعلق ہے وہ آپ توڑیں گے تو کفارا ادا کریں گے البتہ اگر کہیں ضروری ہو جائے قسم توڑنا تو پھر قسم کو توڑنا واجب ہے اور آپ کو کفارا ادا کرنا ہوگا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس نے کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو وہ قسم توڑ دے اپنی بس اوقات میں بھی کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے مخالف کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیتا ہوں نبی السلام نے اپنے بارے میں فرمایا مثلا آپ نے ایک صابی سے ناراض سے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے بیت المال میں سے کچھ نہیں دوں گا اس ٹائم نبیل اسلام ایک بشری تقاضے کے تحت غصے کے عالم میں تھے بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ ٹھیک ہے ایسی غلطی بھی تھی چلو معاف کرتے ہیں اب حضور تو قسم کھا چکے تھے تو آپ نے اپنی قسم توڑی اس کا کفارہ ادا کیا اور پھر اس کو بلا کے مال دیا تو اس طرح کے جو معاملات ہیں قسم والے وہ قسم توڑ بھی دینی چاہیے اگر کوئی کسی نے غلط قسم کھا لی اسی طریقے سے بعضوقات لوگ قسم کھا لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنی بیوی کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر تو اپنی بہن سے ملنے گئی یا بھائی سے ملنے گئی تو میری طرف سے تجھے ایک طلاق ہے اب بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو بازی نہیں آئے گی تو یہ تو جائے گی جائے گی میری بیوی بھی گئی ساتھ تو پھر آپ اپنی یہ والی قسم بھی توڑ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کفارہ ادا کریں گے کفارہ بے شک بعد میں ادا کر دیں لیکن آپ اس چیز کا اظہار کر دیں کہ میں اپنی قسم توڑتا ہوں بعد میں کفار ادا کر دیں اب اگر بیوی بی وہاں چلی گی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے قسم کھاتے ہوئے رہا منت کا معاملہ تو وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی کنجوز کا مال نکل جاتا ہے کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا کھانا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا میں فلاں کی کا کام کر دوں گا اب اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں منت ماننے سے آپ کا وہ کام نہیں ہوگا آپ کا صرف مال نکلے گا منت ماننے سے کبھی بھی کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی لیکن اگر کوئی منت مان لے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے البتہ اگر کوئی ایسی منت ہے جو آپ پوری نہیں کر سکتے یا وہ منت گناہ کے کام سے متعلق ہے مثلا میرا بیٹا ہوا تو میں ایک سال کے بعد اس کی چٹیاں منڈواؤں گا فلاں مزار پہ جا کے زمانے جالیت میں کسی نے قسم کھا لی اب وہ توحید پہ آ گیا اسے احساس ہوا تو بھائی وہ منت آپ نے پوری نہیں کرنی وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے لیکن چونکہ وہ غلط منت تھی اس کی پینلٹی آپ کو پڑے گی آپ کفارہ ادا کریں گے اس کا وہی والا جو قسم والا سورت المائدہ کی آد نمبر 89 والا اور اس منت کو پورا نہیں کریں گے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے بدود میں ادیس ہے کہ کوئی ایسی منت نہ مانو جس پہ تم قادر نہیں ہو یا مشکل ہے مثلا کو کہتا ہے روزانہ ہزار نفل پڑھوں گا منت تو مان بیٹھا اس ٹائم اب پتہ چلا کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا یا ایون روزانہ دو نفل فالتو پڑھنا بھی کئی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو آپ منت توڑ دیں اپنی کفارا ادا کر دیں اور اس حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ نہ کوئی ایسی منت مانو جو اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں ہو اس طریقے سے بدھول میں حدیث ہے ایک صحابی نے نبی اسلام سے عرض کی کہ میں نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پر میں کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کروں گا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں وہاں زمانہ جہالیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا اس چیز کا یعنی زمانہ جہالیت میں بھی اگر کوئی میلہ لگتا تھا یا کسی بدھ کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی وہاں اب نہیں پہلے ان کا نہیں یارس اللہ ایسا نہیں تھا تو آپ نے فرمایا تم اپنی منت کو پورا کرو یہ بدوت کی حدیث اس بات پہ گواہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں پہ اللہ کے نام کی منت بھی آپ پوری نہیں کر سکتے یا ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں حضور نے کہا زمانے جالیت میں تو کہیں بدھ کی پوجا نہیں ہوتی تھی کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا کیوں یہ نہ ہو کہ تم وہاں جا کے دے دو اور لوگ کہیں کہ جی فلام بزرگوں کی شاہ صاحب کی یاد تازہ ہو گئی ہے ظاہر ہے وہ دوبارہ سے رینیو ہو گیا اب مجھے بتائیں جہاں زمانے جہلیت میں خلاف شرع کام ہوتے ہوں بعد میں ختم ہو چکے ہوں وہاں پہ بھی اللہ کے نام کی آپ منت نظر نیاز نہیں دے سکتے اور جہاں آج تک برائی کے کام ہو رہے ہیں وہاں جا کے اس طرح کی منت ماننا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی داتا دربار پہ یا فرید گنجے شکر کے دربار کے اوپر دیگ نہ دیں وہاں غریبوں میں تقسیم نہ کریں تو اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ وہاں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہیں یہ مزارات ہی نبی اسلام کی نافرمانی پہ ہیں مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے ان کو پکا کرنے سے ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے یا ڈائریکٹ بیٹھنے سے منع فرمایا تو جو اڈے رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا نیکی کا کام کرنا بھی منع ہے ان اڈوں کو سپورٹ کرنے والی بات ہے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے کسی چوک میں کھڑے ہو کر کرے کسی بازار میں کریں کسی گراؤنڈ میں کریں مزاروں میں نہیں کر سکتے اصل یہ حدیث کہ نبی اسلام نے فرمایا زمانے جہالیت میں کوئی مشرقین عرب کا میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کوئی بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی یہاں جو میلے لگ رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر وہاں پہ آپ کو محنس نظر آئیں گے ہوئے سرکسیں ہو رہی ہوں گی بے کے اڈے بنے ہوئے ہوں گے اور جو مقامی حکومتیں ہیں ان کی سرپرستی میں ہمارے جیرم شہر میں تو ہم نے کتنا عرصہ بھوگتا ہے اس کو اب تو آلموسٹ وہ آپ سمجھے اپنی موت مار گیا ہے لوگوں کو ایجوکیشن ہوگی ویسے بھی اب ہر چیز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے وہاں جا کسی نے کیا کرنا ہے کہ پیسے بھی خرچیں اور ذلت بھی کاٹیں تو یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے اس لیے میں نے قسم اور مننت کے حوالے سے تفصیلن گفتگو کر دی یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے باقی یہ جو نبی اسلام کا فرمان کے منت کی وجہ سے مصیبت نہیں ٹلتی تو پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں صدقہ اور خیرات کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن نے سلوک کریں یہ جناب آزمائی ہوئی چیز ہے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے دودھ کا رشتہ ہے یا ایون جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں جو آپ کے متعلقین ہے آپ کے انڈر لوگ ہیں آپ ان کے اوپر مال خرچ کرے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت کرے گا آپ کی عمر میں بھی برکت کرے گا اب شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ عمر تو ہر بندے کی فکس ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب لمحہ آ جائے گا موت کا ایک لمحہ آ ہوگا نہ پیچھے ہوگا بالکل فکس ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا مطلب یہ کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 50 سال لیکن اگر اس نے اس نے سلوک کیا تو میں اس کی عمر ستر سال کر دوں گا یا عمر تو پچاس ہی رہے گی لیکن یہ کام وہ کرے گا نیکی کے جو ستر سال کی عمر میں بھی نہیں لوگ کر سکتے اتنی ٹائم میں برکت ہو جائے گی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا یہ بات بالکل درست ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی اور یہ بات بھی درست ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے وہ بدلتی کیسے ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا میں اس کے لیے کر دوں گا نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا لہذا دعا کی اہمیت اپنی جگہ رہتی ہے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلتا ہے کیونکہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کے لیے معاملہ آسان کر دوں گا اسی کی بنیاد پہ ہم صبح شام کے اذکار بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبتیں ٹالتا ہے پھر دعا جامع تر میں ہے مسرد میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہر حال میں قبول کرتا ہے جو اہل ایمان میں سے ہے دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی تین طرح سے قبول ہوتی ہے یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دے گا یا کوئی اور نعمول بدل دے گا یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے محفوظ کر دیا جائے گا اس کے بدلے اسے نیکیاں مل جائیں گی تو صحابہ رام نے کہا یارس اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے تو دعا قبول ہوگی ہر حال میں یہ ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے اسپیسفکلی اور پوری انسانیت کے لیے بھی خواہ نان مسلم بھی ہو ایک قبولیت کا رشتہ رکھا ہوا ہے انسان کا اور اپنے رب کا وہ آپ اللہ سے مانگے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہی وہ اللہ دے گا وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے این ممکن ہے اس میں آپ کے لیے اشر ہو زبردستی آپ مانگنے کی کوشش کر رہے مل جائے اور اس کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہوں اس لیے سور البکرا میں آیا کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم بھلائی تصور کر رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے اور بعض شر والی چیزیں تم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو اس کے اندر بھلائی چھپی ہوتی ہے شر بھی بعض اوقات پہنچ جاتا ہے انسان کو لیکن الٹیمیٹلی اس میں شر سے مراد وہ گنا کا کام نہیں مراد یہ تکلیف اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اسپیسیفکلی تو یہ آیات جہاد اور کتال کے لیے آئی کہ کو لوگ راہت سمجھتے تھے ظاہر جان دینی پڑتی ہے تو اللہ نے کہا اس کے اندر تمہارے لیے خیر بھی چھپا ہو سکتا ہے اور جس کے اندر تم خیر سمجھ رہے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شعر بھی چھپا ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے راب کو یاد کیا کرے تو ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ رکھنی اور جو الٹیمیٹ کمیٹمنٹ ہے جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہ توحید میں ہم خال اللہ کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ شو کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مانیں گے اور ان کی اطاعت اختیار کریں گے وہ کمٹمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے ولا تکنو کلتی نقوت غزلہ ان کا تھا اور دیکھنا اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی ایفرٹ پٹ کر کے قوت لگا کے اس نے سوت کاتا اگلے زمانوں میں یہ چرخے تو میں نے خود بھی دیکھے میں, میں نے لوگوں کو اس پہ کام کرتے ہوئے بھی, بھی دیکھا کہ چرخے کے ذریعے وہ دھاگا بنا کرتے تھے اون دھاگا باقی کاٹن کا تو اس عورت کی مانند نہ ہونا جس نے سو تو کاتا وہ دھاگا تیار کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی اپنی ساری کی ساری محنت کو خود ہی ضائع کر دیا اتنی محنت سے وہ ایک گولا تیار کیا اس کے بعد اس کو توڑنا شروع کر دے یا آگ لگا دے یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس کے بعد اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں گویا کہ وہ اپنا سارا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیتے ہیں تخزون ایمان کم دخلم اپنی قسمیں آپس میں ایک دوسرے سے مکرو فریب کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے اس کی مثال کیا ہے ان ام متن ہیا اور من اما تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ سے آگے نکلنے کے لیے اگر کوئی قبائلی سسٹم میں عہد و پیمان آپس میں کیا ہوا ہے بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ ایک گروہ کمزور ہو گیا دوسرا طاقتور تو اب کہ میں اب کسی عہد کی پاسداری نہیں کرتا یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے مکرو فریب بھی نہیں ہونا چاہیے قسم کے معاملے میں کہ یہ اس وقت تک تھا اب نہیں ہے اس کی ایک مثال جامعہ ترمزی میں سونبی دعود میں موجود ہے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے ملوکیت کے اندر مسلمانوں کا رومن امپائر کے ساتھ ایک عہد تھا پیس ٹریٹی تھا جب وہ ٹریٹی مکمل ہونے والا ہوا یعنی غروب افتاب کے وقت اس نے ختم ہو جانا تھا وہ اپنا پورا ٹائم پیریڈ جو بھی چند مہینوں کا تھا اس سے پہلے ہی ازد ماویہ نے اپنی فوجیں لا کے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر بٹھا دی کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے تو وہاں پہ ایک صحابی تھے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا کیونکہ نبی اسلام نے اس بات سے منع کیا تھا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو جب تک الانیہ اس عہد کو نہیں توڑو گے اس قوم کے ساتھ تم یوں جنگ نہیں کر سکتے انہیں بھی جنگ کی تیاری کا موقع دو وہ تو فورس ہی نہیں کر رہے کہ یہ وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو عہد ہے جب یہ پورا ہوگا تو نیاد ہوگا رینیو ہوگا کیونکہ عہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا اب ہم نے نہیں لڑنا اب لڑنا ہے تو پھر ٹائم دیا جائے گا کہ بھائی یہ عہد ختم ایک مہینے کا ٹائم ہے یا تو ہماری شرائط قبول کرو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو یہ نہیں ہے کہ انہیں دھوکہ دے کے ان پہ حملہ کر دیا جائے تو ازم معاویہ کو اپنا ڈسین واپس لینا پڑا یعنی آپ دیکھیں مسلمانوں کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ جنگ کے بھی اصول ہے یہ نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ ہے یہ نہیں ہے جنگ کے بھی اصول ہے اور یہ صورت الانفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم سے تمہارا عہد ہے تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیاں عہد کو نہیں توڑو گے انما یبلو کم لا بھی اللہ تعالیٰ تو اس طرح کے معاملات سے صرف تمہیں ازماتا ہے کسی کو مضبوط کر دیا اب اس کی ازمائش ہے کہ وہ عہد پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا کمزور تو رہے گا ہمیشہ جب آپ کے پاس طاقت آئے گی پھر پتا چلے گا کہ آپ شریعت کے عامل ہیں یا نہیں ولاکم یو مل قیامتی ماں کن تم فی ہی تختلیفون اور وہ ضرور بالضرور ظاہر کر دے گا قیامت کے دن ان کو وہ بات جس میں دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا فیصلہ فرما دے گا یہ آخرت کا ڈر تو ہمیشہ اس طرح کے معاملات کے بعد سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں اور اگر کسی کو کوئی وہم م گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرنا تو وہ ذرا کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے ہر نعمت کا حساب لینا ہے اللہ سبنا حساب سی رو آمین والدہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا یعنی سارے کے سارے ہی ہدایت پہ آ جاتے اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا یہ جو اللہ کا پلان ہے کہ انبیاء کو بھیجا چند ایک لوگ ایمان لاتے ہیں زیادہ تر مخالف ہی رہتے ہیں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں پھر جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ حق کے راستے پہ نہیں چلتی دین اور دنیا کو ایسا ساتھ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رونتی چلے جاتی ہے صرف اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے ہیں رسول کو مان رہے ہوتے ہیں رسول کی نہیں مان رہے ہوتے ہیں. تو اکثریت نے تو ایسے ہی کرنا ہے کسی کو یہ وہم نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا تو سارا پلان ناکام ہو گیا کہ اس نے کائنات بنائی تھی کہ لوگ اس کی عبادت کرتے اور اکثریت شیطان کے راستے پر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرنی ہوتی نا تو سب کو ہی ایک امت بنا دیتا یعنی سب کو ہدایت دے دیتا لیکن ایسا نہیں ہوگا ولا کی یو دل میں لیکن اللہ تعالی گمراہ کر دیتا ہے میں یہ کہ جو چاہے کہ اسے گمراہ کیا جائے جو خود گمراہ ہونا چاہے یہ بھی ترجمہ درست ہے اور یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے یہ بیک وقت یہ عربی کی خصوصیت ہے یہ دونوں ترجمے درست ہیں یعنی جو گمراہ ہونا چاہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے یہ ترجمہ بھی درست ہے اور جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے یہ بھی درست ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہی گمراہ ہوتا ہے وہ دی میں یہ اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے والا تس ال تم تامل اور ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے یعنی بچنے والی بات کوئی نہیں ہے اپنا حساب و کتاب تمہیں دینا ہوگا ولا تخیزو ایمان اکم دخلم بینک پھر وہی بات آ اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانا نہ بنا لو ایک دوسرے کو مکرو فریب دینے کا ذریعہ قسموں کو نہ بناؤ اچھا بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے نا قسم اٹھانا اللہ کی قسم یعنی ایک تماشا ہی بنایا ہے اس طرح کی جو قسمیں ہیں نا ان کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا جو آپ آدتن واللہ باللہ بلا یہ عربیوں میں آج بھی رہو جائیں جب تک کہ پورے آپ وسوخ کے ساتھ کسی معاملے میں قسم نہ کھائیں خالی محاورتن قسم بولنے سے قسم نہیں ہوگی تو آپس میں بہانے نہ بناؤ اپنی قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ فریب کا تضل قدام بَعْدَ ثُبُوتِهَا کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے وہ تضو بِمَا سو اور تمہیں برائی چکھنی ہو بدلا اس کا کہ تم روکتے ہو ان سبیر اللہ اللہ تعالی کے راستے سے ظاہر ہے اس کی برائی کا وبال تو چکھنا پڑے گا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے سے کسی کو روکتا ہے اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا وبال وہ چکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے جب آپس میں پھوٹ پڑے گی قبائلی سسٹم کے اندر جو آپ عہد و پما کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں اس کو توڑیں گے تو پھر آپ کے قدم بھی نہیں جمیں گے یہ نیشنل چیز ہے والکم آزاب نوین اور تمہیں بڑا عذاب ہونے والا ہے بولے اعظب اللہ تعالی اللہ اجرنا ولا تشتروب آ سمن کلیلا اور اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو دنیا کی دولت کے عوض مت فروخت کرو دنیا کی منفیت کے اگینسٹ میں یوں تو دنیا کی منفیت کی خاطر غلط فتوے بھی دے دیا کرتے تھے حالانکہ خود شریعت کے کسٹوڈین ہوتے تھے لیکن اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے انہیں سزاؤں سے بچانے کے لیے ٹیلر میڈ فتوے دے دیا کرتے تھے ان خیر القم بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان گم تم تعلمون اگر تم واقعی جانتے ہو یعنی دنیا کی دولت کی خاطر شریعت کو نہ بدلو لوگوں کو غلط فتوے نہ بتاؤ دین میں بگاڑ پیدا نہ کرو یہ دنیا کی دولت تو ختم ہو جائے گی آخرت کی دولت جو ہمیشہ کی ہے اس کے اوپر امفسائز کرو اگر تم واقعی علم والے ہونا جاننے والے ہو تو پھر تم یہ سودا نہیں کرو گے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اپنی آخرت کا سودا کر لو ولی عدب اللہ تعالی ما اینڈ دا جو تمہارے پاس ہے وہ تو فانی ہے وما عند اللہ باق جبکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے یعنی اگر دنیا کا مال اٹریکٹو بھی ہو یا کسی کی سمجھ کے مطابق وہ آخرت کے مقابلے کی چیز ہے پھر بھی آخرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے ویسے تو دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نہ کوانٹھی میں نہ کوالٹی میں اگر یہ برابر بھی ہو تب بھی آخرت بہتر ہے سمجھانے کے لیے کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے جو مسلم میں حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور پورا سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے اس کو وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا تو آخرت کا صرف یہ پہلو کہ وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ اتنا ڈومینٹ ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا کی نعمت تو چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی سال کے لیے پھر اس کے بعد اگر اس کا حساب دینا پڑا اور آخرت میں عذاب آ گیا الٹا یہ کہ نعمت سے معرومی اور عذاب بھی آ گیا پھر کیا فائدہ ہوا ولا نجین سبرو اجرحم بی سنیما کا یا اور ضرور بر ضرور ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے اجر کی شکل میں جو ان کے سب سے بہترین کام ہے ان کے مطابق اچھا اس کا ترجمہ بھی دو طریقے سے کیا گیا کہ جو ان کے اچھے کام ہیں نا ان کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اچھے کاموں کا ہی بدلہ ہوتا ہے برے کاموں کی تو سزا ملتی ہے جزا تو اچھے کاموں کی لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم انہیں اجر دیں گے بی آح ما ماں یعملون اس ریشو پروشن کے ساتھ جو سب سے بہترین انہوں نے عمل کیا ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے مثلا ایک شخص نے پوری زندگی میں دس ہزار دفعہ فجر کی نماز پڑھی لیکن اس میں سے اس کی پچاس فجر کی نمازیں ایکسٹرا ہیں باقی ساری نارمل ہے تو احسن ترین نمازیں وہ پچاس ہے فجر کی قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ دس ہزار فجر کی نمازوں کا بدلہ دے گا نا تو ان پچاس کے حساب سے دے گا یہ ہے وہ اجرحوم بھی آسن ماں کا جو تم میں سب سے احسن ترین اعمال ہیں نا ان کو بنیاد بنا کر بدلہ دیا جائے گا ظاہر اللہ تعالیٰ ناود بلا کوئی فنیٹک اپروچ تو نہیں رکھتا وہ تو اپنے فضل و کرم کو بڑھا چڑھا کر اپنے بندوں کے اوپر نوازتا ہے سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نے سب سے برا طریقے سے کوئی کام کیا ہوتا ہے نا اس کو لوگ کنسڈر کر کے نا اس کے اچھے کام کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک اچھا کام کیا ہوا ہے ایسا اس کی بنیاد کے اوپر باقی اچھے امال کا بھی ثواب اسی لیول کا دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ آمین من عمل صالحا من ذکر او انا جو کوئی اچھا عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ مؤمن اور وہ ہو مؤمن یہ مؤمن ہونا شرط ہے ورنہ اگر کوئی ایمان پر نہیں تو اس کے امال کا بدلہ دنیا میں اسے ملے گا اگر ایمان پر ہے تو آخرت کا بدلا اسے ملے گا ورنہ مدر ٹریسا شرک کی حالت میں دنیا سے گئی ہے تو دنیا میں اس نے نوبیل پرائس لے لیا اپنی عزت کما لی اللہ کے حضور اس کو امال کا بدلہ ملنا ہے آخرت میں جو مؤمن ہوا جس کا عقیدہ شرک سے پاک ہوا ہاں وہ مرد ہوا یا عورت اور ممن فلنخ ین ہو تو ہم ضرور انہیں دیں گے پاکیزہ زندگی اب یہ زندگی دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے آخرت کی بھی آخرت تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ایک ایکسٹرارڈنری ایک زندگی ہے لیکن دنیا میں بھی جو لوگ مکمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایک قلبی سکون عطا کر دیتا ہے اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے وہ برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے کیونکہ جو بندہ آخرت اورینٹیڈ ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو ازمایا تو ہم تو شاہی کو کوئی نہیں ہمیں بھی ازمایا جائے گا یوں تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے قرآن و سنت میں یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا کہ جو اللہ کے راستے پہ آئے گا اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ بالکل غلط ہے یہ ہمارے وائزین نے دیا اور ایسی دھوکہ دہی سے کام لیا کہ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو نماز پڑے گا تو پھر دیکھیں انشاءاللہ شاء اللہ میں فراوانی ہو جائے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی لوگ کہتے ہیں جب سے دین کے راستے پہ آئے ہیں الٹا شروع ہو گئی تو بھائی آپ کو بتائی غلط گیا تھا پریشانیاں آئیں گی تکالیف آئیں گی لیکن برداشت کرنا آسان ہو جائے گی ابھی آپ پریکٹیکل مثال دیکھ سکتے ہیں کوئی خاص پریکٹسنگ مسلمان تو نہیں فلسطین کے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کبھی کسی مسلمان کی زبان پہ آپ نے کوئی شکوہ کوئی شکایت سنی ہے اللہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں الحمدللہ یا اللہ راضی ہے مسلمانوں سے ضرور شکوہ کرتے ہیں وہ اور وہ جائز ہے ان کا ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے انہیں پتا ہے یہ زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے آخرت میں اللہ کے حضور جانا ہے جو چلے گئے بڑے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کے مصیبت تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ زندہ ہیں ہم لوگ لیکن جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کے اگینسٹ جو مسلمانوں سے مدد مانگتے ہیں وہ تو انہوں نے کرنا ہے ایک بندے کو پیاس لگی اس نے پانی کی تلاش کرنی ہے بالکل نہ ملے پیاسا مر جائے اللہ کے حضور شہید ہے لیکن جب تک پیاسا ہے اس نے کوشش کرنی ہے تو دنیا کی زندگی میں تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا ولا نر زیم اجر ہوں بھی یا اور ضرور بالضرور ضرور ہم انہیں آخرت میں اجر دیں گے ان کے نیک اعمال کا جو ان کے سب سے بہترین اعمال ہیں نا ان کے مطابق ہم انہیں آخرت کا اجر دیں گے اللہم عم جاننا منہم مان نبی نصدیقین و شہدا وسالحین اللہ اندانس کا جنت الفردوس آمین اب میرے بھائیو قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے سور ان کی آیت نمبر 98 اس میں ایک کرٹیکل شریک مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے قرآن حکیم کے حوالے سے قرآن تو جب کبھی بھی تم قرآن کی کرات کرو یعنی تلاوت کرو فستا بلاہ من شیتون رجیم تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیتان مردود راندے درگاہ کیے گئے شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو یہ قرآن کی آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کے آغاز میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے سوائے اس پورشن کے کہ جہاں آپ سورت کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے کہ سور توبا سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی باقی قرآن کی ایک سو تیرہ سورت الفاتحہ سے لے کر سورت الناس تک ایکسکلوڈنگ سور ا کے جب سٹارٹ کریں گے نا تو بسم اللہ ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے وہ مصف کا حصہ ہے وہ قرآن میں اس سورت کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کا حصہ ہے آیت کے طور پر بھی آیا قرآن میں اندو من سلیمان و اندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر تیس ہے سورت النمل کی وہاں پہ بسم اللہ ایز اے آیت ہے ایز این آیت ہے لہذا ایک سو چودہ کی گنتی پوری ہو گئی وہ جو سورہ توبہ سے پہلے نہیں تھی نا وہ سورت النمل کے اندر چلی گئی ایک سو چودہ بسم اللہ قرآن میں ہے لیکن ان میں سے ایک سو تیرہ جو ہیں وہ سورتوں کی آیت کے طور پر نہیں ہے قرآن کا حصہ ہے فاتحہ سے بھی پہلے بقرہ سے بھی پہلے لیکن وہ آیت کی نمبرنگ میں شمار نہیں ہوگا قرآن کا حصہ ہے جب آپ اسٹارٹ سے سورت شروع کریں گے تو آپ پھر بسم اللہ پڑھیں گے لیکن اس سے بھی پہلے پڑھنا کیا واجب ہے اعوذ باللہ کیوں فا کرت القرآن تو جب کبھی تم قرآن کی قراد کرو فستاز بلاہ مین شعیطان رجیم تو یہی ہم پڑھتے ہیں یہ ہے نا فستاز بلا پس پنا مانگا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ تو ہم کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم کا حکم سورہ ان کی عائد نمبر 98 میں آ گیا لہذا قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے فرض ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے اپنی ہدایت کے لیے شیطان سے بچیں گے اللہ کی پناہ لے کر پھر قرآن آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی کرے گا قرآن آپ کا لیڈر بھی ہوگا قرآن آپ کا رہنما بھی ہوگا اور اگر آپ نے قرآن اعوذ باللہ کے بغیر کھولا تو پھر قرآن پڑھ کے آپ کبھی اس سے ہدایت نہیں حاصل کریں گے بلکہ قرآن کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالیں گے اگر واقعت آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یا اللہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ قرآن جب میں پڑھوں تو بالکل منو ان ویسے ہی سمجھوں جیسا کہ ت نے نازل کیا اور میں قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں تو پھر تو قرآن میں ہدایت ہے ادروائز آپ قرآن کی تفسیر بھی بے شک بیس بیس جلدوں کی لکھ کر فوت ہو جائیں آپ کو قرآن میں سے کچھ نہیں ملنا اگر آپ قرآن میں سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے قرآن کو اپنا امام نہیں مانتے تو پھر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے نبی اسلام نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک بہترین کلمات ہے بلکہ اسمائے اعظم میں سے آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس کو ایک دوسری فارم میں بھی بیان کیا گیا لا حول ولا قوت اللہ بلا نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے یہاں پہ بھی آپ اللہ کی توفیق مانگ رہے ہیں اعوذ باللہ ہی میں نے اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری شیطان مردود کے اگینسٹ جو تیری بارگاہ سے راندائے درگاہ ہو چکا نماز میں بھی آپ دیکھیں پہلی دفعہ جب آپ نے قرآن کی کراد کرنی ہے پہلی رکت میں تو ہم سورت الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں آؤ بہ میں شہید باقی رکتوں میں نہیں پڑھتے باقی رکتوں میں ہم سور فاتحہ ڈریکٹ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ بسم اللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ چونکہ سورت سٹارٹ سے ہو رہی ہے بسم اللہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے وہ فاتحہ کا حصہ نہیں لیکن چونکہ قرآن وہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں لہذا بسم اللہ کو ایڈ کرنا ضروری ہے سورت کے سٹارٹ میں البتہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی سورت ملاتے ہیں سورہ اخلاص ملانی ہے تو وہ بھی سٹارٹ سے ہے اس سے پہلے بھی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الح اللہ عہد اللہ حسمت لم یل ولمد ولم لیکن اگر سورت الفاتحہ کے بعد آپ قرآن میں سے رینڈملی کوئی آیات پڑھ رہے ہیں سورت الحشر کی آخری تین آیات اللہ الدی اللہ اللہ اللہ تو پھر اب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی کیونکہ آپ نے سور حشر اسٹارٹ نہیں کی یا سورت البکرا کی آخری دو آیات آمن رسول ابیما ربیون تو آپ نے ان سے پہلے نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول رسول نہیں کیونکہ ادھر تو بسم اللہ موجود ہی نہیں ہے رہا یہ کہ قرآن کے اسٹارٹ میں بسم اللہ پڑھنی ہے نہیں قرآن کے اسٹارٹ میں بسم اللہ اس صورت میں پڑھنی ہے جب آپ سورت کا اسٹارٹ لے رہے ہیں قرآن کے اسٹارٹ میں آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اسی لیے آپ عرب علماء کو دیکھیں ان کی سرمنیز میں بھی جمعہ اور عیدین کے خطبات میں بھی جب وہ آیت پڑھتے ہیں نا کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں آؤد بلا من شیتانجیم میں یو تیڑ رسول فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے بیچ میں یہاں کے لوگ کہتے ہیں وہ یارو بسم بسملے نہیں پڑھ دے اب ان کو پتہ ہی نہیں ہو جاہ لو قرآن کے سٹارٹ میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے وہ سورت کے لیے پڑھی جا رہی ہوتی ہے سٹارٹ کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں ہے اگر آپ قراد کرتے ہوئے بھی کوئی سورت بیج میں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صرف آؤد بلا ہی من شیتان رجیم اور آگے آپ نے وہ شروع کر دینا البتہ اگر سٹارٹ سے سورت کر رہے ہیں پھر بسم اللہ پڑھنی ہے کیونکہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے یہ مصف کا حصہ ہے یعنی قرآن کا سورت کا حصہ نہیں ہے سورت ایک ہی ہے جس کا حصہ ہے بسم اللہ وہ کون سی ہے سورت النم ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن رحیم باقی کسی صورت کا حصہ بسم اللہ نہیں اگرچہ امام شافعی کا اہل حدیث کا اور اہل تشیو کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ کی پہلی آیت ہے اب یہ بہت بڑا اختلاف ہے اس سے زمین و اسمان کا فرق پڑ جاتا ہے وہ فاتحہ کی جب سات آیات پوری کرتے ہیں تو وہ نمبرنگ ڈفرنٹ کرتے ہیں کیونکہ فاتحہ کی سات آیات ہے سور فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہوئی ہے قرآن کی کسی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی ایز اے سورت سوائے فاتحہ کے سورت الحجر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سات آیات عطا فرمائی جو بار بار دوہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی عطا کیا حالانکہ قرآن پورے کو اللہ نے الگ سے ذکر کیا اور کہا سات آیات اس لیے دیکھیں آپ کی نماز ہی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی بخاری مسلم کی حدیث اس کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا فاتحہ وہ صورت ہے جو آپ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام میں پڑھنی ہوتی ہے لہذا فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی نمبر 1 کوئی سورت ہے تو وہ سورت الفاتح ہے. کسی اور سورت کی فضیلت فاتحہ جتنی نہیں ہے ہاں وہ سور اخلاص ہو سورت الفلق ہو سورت الناس ہو فاتحہ جیسی فضیلت نہیں ہے اسی لیے بخاری مسلم میں سے کہا گیا ام القرآن قرآن کی ماں نام بھی فاتح ہے قرآن کی چابی کھولنے والی پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اندر کور ہے یہ قرآن کا مقدمہ ہے سورت الفاتحہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اب فاتحہ کی جو ساتھ آیات ہیں وہ تو آ گیا قرآن میں اب وہ سات کی گنتی کیسے پوری ہوگی اب اہل تشیو اہل حدیث اور امام شافی یہ تین کا سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری ہے الحمد اللہ رب العالمین تیسری ہے الرحمن الرحیم اور یو ورڈ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ کا اور میرا بھی موقف یہ ہے دلائل کی روشنی میں بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ بسم اللہ جو ہے یہ پہلی آیت نہیں ہے ہمارے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے اس ایک ٹاپک کے اوپر کہ صورت الفاتحہ کے اسٹارٹ میں جو بسم اللہ ہے یہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے یہ الگ سے ہے ویسے یہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی آیت بھی ہے انہو من منسلیمان و انح بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النول آیت نمبر تیس لیکن فاتحہ سے پہلے یہ الگ سے مصف کا حصہ ہے فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم دوسری مالک یوم الدین تیسری کا نابود و ایاک کا نستعین یہ چوتھی ہے یہ سینٹر میں اس کے بعد تین آیات ہے احدین سرات المستقیم سرات اللہ انعمت علیہم اور غیر المقوبی علیہم منوین آمین جبکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور اہل تشیع اور اہل حدیث اہل حدیث کا تو موقف وہ انفیوں کی ضد کی وجہ سے ہے اس موقف کو آپ امام شافی کے موقف سمجھے کوئی لاد سے نہیں ہے انہوں نے اہل حدیث ہوتے نا تو یہ موقف نہ ہوتا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا کہ سور فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ یہ انہوں نے صرف انفیوں سے ضد کی وجہ سے امام شافی کی پارٹی میں چلے گئے وہ لوگ جب سات آیات پوری کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت اور وہ جو آخری دو آیات تھی نا انہیں وہ جمع کرتے ہیں سراط اللہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بلب لین آمین یہ دو آیات کو وہ ایک آیت کہتے ہیں ہم تو انعامتا علیہم پہ آیت نمبر سکس کہتے ہیں اور غیر المغضوب علیہم بلب لین اس کو سیون نمبر کہتے ہیں اب ہمارا اس میں جو موقف ہے اس کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی السلام نے ایک صحابی کو بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے دیر کیوں کی ان کا یارس اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جائے کرو یعنی نبی الاسلام کا یہ پروٹوکال ہے کہ اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے نماز توڑ کر نہیں نماز چھوڑ کر وہاں جانا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا نماز ٹوٹے گی نہیں کیونکہ آپ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں قرآن کا حکم ہے کہ جب رسول اللہ بلائیں آپ نے حاضر ہونا ہے پھر واپسی بھی آپ نے وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرنا ہے تو نبی اسلام نے کہا تم نے یہ قرآن میں یہ حکم نہیں سنا اچھا پھر نبیل اسلام کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے اس بات پہ جو اس کی سرزنش کی ہے تو آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں یہاں نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت تعلیم کروں گا تھوڑی دیر کے بعد جب معاملات سیٹل ہوئے نبی اسلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس سابی نے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے کہا رسول اللہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے یہاں سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے نمبر ون سورت بتائیں گے تو آپ مجھے وہ سورت سکھائیں تو آپ نے فرمایا وہ سورت ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی الدین یہ آپ نے فرمائی اب اگر بسم اللہ سور فاتح کا حصہ ہوتا تو آپ کہتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین بہاری کی حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی الام نے سورت الفاتحہ کو الحمد سے اسٹارٹ کیا پھر بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی حضرت عمر کے پیچھے بھی رضی اللہ عنہما یہ سب قرآن کی خیرات الحمد اللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن وہ آہستہ آواز میں لیکن قرآن کی کرات الحمد رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے کبھی کبھار بسم اللہ اونچا پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن یہ عمومی عمل نہیں اس لیے عبداللہ ابن عمر اتنے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا بکر کے پیچھے عمر کے پیچھے اور عام بندہ نہیں عبداللہ ابن عمر رجل سال ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب قرآن کی قرآن، الحمد سے شروع کرتے تھے نبی اسلام کا کراط کو الحمد سے شروع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے پڑھنی ضرور ہے آپ نے آہستہ آواز میں لیکن اونچی آواز سے جب کرا شروع ہوگی تو الحمد رب العالمین سے شروع ہوگی یہ اس کے اوپر گواہ ہے کہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ اور پھر آخری دلیل جو مسلم شریف کی مشہور زمانہ میری فیورٹ احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سور فاتحہ نہیں پڑتا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے پھر حضرت ابو ہریریرا نے اپنی بات کی دلیل میں وہ حدیث سنائی اور کہا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا کس کو نماز کو فاتحہ کو پوری نماز کہہ دیا اللہ نے اور راوی کون ہے محمد رسول اللہ حدیث کہاں ہے مسلم شریف میں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے نماز اور آگے ذکر کس کا اور ہے سور فاتحہ کا یعنی فاتحہ پوری نماز ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمی تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا کی میری توصیف کی جب وہ کہتا ہے مالک کی یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا دیکھیں بندہ بولتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رسپانس کرتا جا رہا ہے یہ حدیث قدسی یعنی اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے پھر اس حدیث میں آگے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے ایا کا و ایّا کا تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا جب وہ کہتا ہے اہدین سرات المستقیم سرات الدین انعمت علیہم غیر المغضوب یا علیہم وب آمین تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو سٹارٹ میں آیا کہ آدھی نماز میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے اب سورہ فاتحہ کو آدھا آپ کریں پہلی چیز دیکھیں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی اگر بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی نہ تو یہ حدیث یوں ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا اور جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی لیکن یوں نہیں ہے حدیث حدیث سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اس کا مطلب ہے فاتحہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے الحمد سے اب دیکھیں تین آیات جو کہا گیا نا آدی نماز میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے یعنی کہ آدھی فاتحہ میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے دیکھیں کیسے ہے الحمد رب اللہ یہ اللہ کی تعریف ہے اور الرحیم اللہ کی تعریف ہے مالک الدین اللہ کی تعریف ہے تین آیات ہو گئی ایا کا نبودو ایا کا نستعین یہ سینٹر میں ہے یہ چوتھی آیت اور دوسری طرف بھی تین آیات ہیں ایک دین المستقیم یہ بندے کے لیے ہے. بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے پہلے تعریفیں کر رہا تھا اب مانگ رہا ہے سراط یہ دوسری آیت ہو گئی اور غیر المخوب یا علیہ ملبین آمین یہ تیسری آیت ہوگی تین آیتیں ادھر تین ادھر ادھر والی اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں اور ادھر والی تین آیات میں یہ بندے کے لیے بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے اب سینٹر میں کون سی آیت ہے ایا کا ناب ادو کا اسی لیے اس حدیث میں ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے اس کا مطلب ہے کہ سور فاتحہ کا سینٹر کون سا ہے کا نائب و ایا کا نستعین کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کامن ہے اس سے پہلے والا میرے لیے ہے اس کے بعد والا میرے بندے کے لیے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایہ کا نائب و ایہ کا نستعین اس آیت کا نمبر چار ہونا چاہیے تو اگر بسم اللہ پہلی آیت ہو تو اس کا نمبر پانچواں بنتا ہے یہ چوتھا بنتے ہی صورت میں ہے کہ پہلی تین آیات الحمد للہ رب اللہ عالمی اور رحمان الرحیم مالکی اور اس سے اگلا نقطہ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحیم اللہ نے بیان کیا وہ بڑا زبردست ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو آیت ہے نا کامن ایا کا نہ و ایا کا نسطین اس کا بھی سینٹر ہو جاتا ہے ساڑھے تین آیات ادھر ساڑھے تین ادھر ایا کا نہ آبودو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی تعریف والے حصے میں چلا گیا و ایا کا نستا اور دعا تٹ سے کرتے ہیں اور پھر دعا شروع ہوگی اح دن سراعت المستقیم سراط الدینہ نام تعلیم تو وہ کہتے تھے کہ آپ واو کو سمجھیں ترازو کا سینٹر ہے وایا کا نستعین میں جو واو ہے تو ایا کا نستعین احدین سراط المستقیم سے لے کر بلدالین تک یہ ساڑھے تین آیات ادھر اور اییا کا نعبد یہ ہو گیا آدھی آیت اور اس سے پہلے تین آیات ساڑھے تین اس طرف تو یہ بالکل جو کا نستائن میں واو ہے نا یہ اس کا سینٹر ہے یہ ساڑھے تین اللہ کے لیے یہ ساڑھے تین آیات بندے کے لیے یعنی بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے ایا کا نستا بھی دعا ہے دعا صرف اللہ ہی سے یہ وہ والا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ امی سے روٹی نہ مانگے شیر کو ہو جائے گا او اللہ کے بندو یہ اور چیز ہے یہ ہے دعا وہ ہے ظاہری اسباب امبی سے روٹی مانگنا وہ تو حکم ہے وہ تا ون بر و تقوا ولا ونڈل اتمی ول اردوان نیکی اور بریز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو لہٰذا سور فاتح کمال صورت ہے میں نے اسی لیے صورتوں کے فضائل کے اوپر جب اپنی ویڈیوز پچھلی قرآن کلاسز میں ریکارڈ کروائی تھی تو مسئلہ نمبر 112 سو اے بی سی تین مسلسل کلاسیں میں نے صرف صورتوں کے فضائل پہ بارہ صورتیں میں نے سلیکٹ کی تھی ان میں پہلے نمبر پہ سور فاتح تھی اس میں بھی میں نے یہ تفصیلی بحث کی تھی لیکن یہ آیت متقاضی تھی کہ میں یہاں پہ تفصیلن بولتا چونکہ اعز باللہ کا ذکر آیا تھا بسم اللہ کا ذکر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی لیے میں نے تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا اگرچہ اگلی دو آیات بھی اس سے متعلقہ ہیں لیکن ان پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو مزید ہو سکتی ہے اس لیے میں اسے اگلی کلاس کے لیے چھوڑتا ہوں اسی آیت نمبر 98 کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں سبحان اک اللہ اشد اللہ اللہ وما علينا الا البلاء المبين جزاكم الله خيرا